بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہوں گے قرآن کریم کے عام قائدے کے مطابق اہل جہنم کا انجام بد بیان کیے جانے کے بعد اب اہل جنت کے لیے تیار نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں شرک و معاشی سے بچنے والے قیامت کے دن جنتوں اور باغوں میں ہوں گے اور ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی وہاں وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں سے خوب راحت و لذت پائیں گے اور ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کا رب جہنم سے ان کی آزادی کا اعلان کر دے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم جو عمالِ صالحہ کرتے تھے ان کے سبب اب اس جنت کی بے مثال نعمتوں میں سے جو چاہو کھاؤ پیو یہاں تمہارے عیش و آرام میں کوئی خلل نہیں ڈالے گا اور نہ تمہیں اب موت لاحق ہوگی